کا ہے جس کے بغیر کے ایک پتا بھی جملش میں نہیں آتا وہ ہے مفہوم جو یہاں دیا گیا على اصطوار اور وہ جو لوگ تھے وہ جولات جنہوں نے کہا کہ وہ جزیات کا واقف نہیں ہے دیکھیے اس کی نفی یہ الفاظ قرآن میں آ رہے ہیں اب یہاں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ یہ یہ حماقتیں ہیں اور یہ یہ گمراہیاں ہیں اور یہ یہ زلالتیں ہیں کہ جن کی یہاں نفی کی جا رہی ہے قرآن تو اپنی ایک نیریٹو کے اندر ایک بیان کے اندر وہ حقائق بیان کر رہا ہے لیکن اس سے کون کون سے اکدے حل ہو رہے ہیں کون کون سے گمراہیوں کا ازالہ ہو رہا ہے اس کو تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں اگر اندازہ ہو کہ فلسفے میں سائنس میں کیا کیا مغالطے ہوئے ہیں اور کیا کیا ٹھوکرے لوگوں نے کھائی ہیں تب اندازہ ہوگا یہاں جو فرمایا یعلم ما وا یلے جو وما یخر جو منہا وما ینگلومن سما وما یارو محا وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ کے نکلتا ہے زمین سے زمین میں داخل ہونے والی شے وہ بارش کا قطرہ بھی ہے جو جذب ہوا ہے زمین میں داخل ہونے والی شے وہ اوپر سے جو گرا ہے کسی درخت کے پھل کے سوکھنے کے بعد جو بیج گرے ہیں وہ بھی زمین کے اندر داخل ہوئے اور ان دونوں کے نتیجے میں اب پودا ہے چاہے وہ گھاس کا پودا ہے چاہے وہ کسی اور شے کا پودا ہے وہ جو نکل رہی ہے زمین سے جو شے اسی طرح زمین میں داخل ہونے والے مردے بھی ہیں ہر شے جو مر رہی ہے زندہ شہ وہ زمین ہی میں جذب ہو رہی ہے زمین کے اندر مٹی ہو کر مٹی ہو کر مل رہی ہے لیکن یہی ہے کہ جو یہاں سے پھر نکلیں گے بھی منہا خلق و فیحا و بنا نقر جکم تارا تھا نخرا یار جلے جو پھر وہ اس کے علم میں ہے ہر وہ شے جو داخل ہو رہی ہے زمین میں اور جو کچھ کے زمین سے نکلتی ہے وہ ماں یز رو بنا و آسمان سے نادل ہونے والی بارش بھی ہے اور آسمان سے اترنے والے فرشتے بھی ہیں تنزن الملائے کا تو ورو ہو فی ہا بے ازن فرشتے نازل ہوتے اللہ کے احکام لے کر ان کی تنفیذ کے لیے پھر یہ کہ وہی فرشتے ہیں کہ جو لے کر جاتے بھی ہیں ارواح انسانیہ کو لے کر جائیں گے وہی فرشتے ہیں کہ جو لے کر جائیں گے ارواہ انسانیات فرشتے پھر جاتے بھی ہیں رپورٹ لے کر, جو, لے کر بھی جو, بھی جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہاں اس کی اللہ تعالی کے احکام کی تنفیذ و تعمیل کے بعد سمیاڑ جو اللہ فی اوم امکان امدار مقدارو الفسنت ام ماتار الدن ہر اللہ کے علم میں اب یہ گویا کہ یہاں فلسفیانہ اس ہات نہیں ہاتھ نہیں احاطہ البتہ کر لیا گیا ہے کوئی شے اللہ کے علم سے باہر نہیں اور دوسرے مقام پر جو ہے اس کی اور وضاحت کی گئی ہے کوئی پتا بھی جنبش کھاتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے اللہ کا علم اس طرح کا محیط ہے ہر شے پر نہ صرف کلیات بلکہ جزیات چھوٹے سے چھوٹا واقعہ اس کے علم میں اب دیکھیے ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی لیکن یہ کہ ایمان کا یہ گویا کہ آرٹیکل آف فیتھ ہونے کی حیثیت سے یہ ناگزیر ہے یہ لازم ہے کہ اس پر ایمان رکھا جائے جو خلفظ و ما یقر جو منہا وما ینزر من وما یارو جو فیحا و ہوا ماکم یہ اصل میں چھ آیتوں میں سمجھ لیجیے پہلی دو آیتیں درمیان کی دو آیتیں پھر آخری دو آیتے پہلی دو اور آخری دو میں اول اور آخر میں ایک مناسمت ہے درمیان کی یہ آئے ہیں تیسری اور چوتھی جو اہم ترین ہیں اسی میں تیسری میں وہ الفاظ آئے ہو ول اور چوتھی میں الفاظ آ گئے وہ ہو اس کا تعلق بھی فلسفہ وجود سے وہ ہمارے ساتھ ہے کیسے یا تو یہ کہ ایک تصور ہے بہرحال میں جو تصور یہ رکھے ظاہر بات سے کہ جس کی دینی سطح یہی ہے مجھے اعتراض نہیں ہوگا اگر وہ اللہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ تو کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے یہ تجسیم کا کوئی تصور ہے کسی جہد کسی مکان کسی مقام پر اللہ کو محدود ماننا محاذ اللہ سلم محاذ اللہ اس کی ذات مطلق ہے کسی سمت کسی جہد کسی مکان اس کے ساتھ اس کا کوئی جو ہے محدودیت نہیں ہے ہر آن ہر جگہ وہ موجود ہے البتہ کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے بس یہی فرق ہے اصل میں جو درمیانی راستہ ہے ایک انتہا یہ ہو جاتی ہے اور یہ اللہ کرے کہ یہ بات غلط ہو لیکن سنید یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ جیسا بھی رحمہ اللہ جب کسی معاملے میں شدت آ جاتی ہے تو کس انتہا تک انسان چلا جاتا اس کی مثال ہے کہ حدیث قدسی میں جو الفاظ آتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے سات آسمان ہے ساتویں آسمان کے اوپر پھر وہ عرش ہے کرسی ہے جو بھی تصورات ہیں ہمارے سامنے حضور ساتویں آسمان پر گئے ہیں وہاں بھی ہوا ہے اور اللہ نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک یعنی پہلے آسمان تک اور وہاں سے ندا لگتی ہے کہ حل من مستقفر ان فوق فر اللہ حل منصر انفیا ہو ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں یا آخری جو وقت ہوتا ہے رات کا اس میں یہ کیفیت اب یہ اللہ کا نزول ایک وہ لوگ ہیں جو اس کی نفی کرتے ہیں اللہ کے نزول کا کیا سوال اللہ کسی جگہ ہے ہی نہیں کسی خاص جگہ کے وہاں سے نیچے اترے ایک انتہا یہ ہے ایک انتہا یہ ہے کہ امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ان کی نفی کرتے ہوئے تقدید کرتے ہوئے ممبر پر کھڑے ہوئے تقدیر کر رہے تھے اترے ایک ایک سیڑھی کر کے ایسے اترتا ہے اللہ جیسے میں اتراؤں ہوں نہیں یہ دوسری انتہا ہے ہم اپنے اترنے پر اللہ کے اترنے کو قیاس کریں یہ بھی بہت غلط ہے ہمیں ماننا ہوگا کہ ہے نوڈول اور نوڈول کس شے کا ہے اس کو بھی جان لیجیے در حقیقت اللہ کی تجلیات جو ہے وہ کسی خاص مقام پر مرکوز ہو سکتی ہے اللہ کی ذات کسی مکان پر محدود نہیں ہے لیکن اللہ کی ایک تجلی خصوصی ہے جو کرسی پر ہے جو عرص پر ہے اور وہ تجلی خصوصی ہے کہ جو ساتھ میں آسمان کے اوپر ہے جس کے بارے میں آتا سدرت المنتہا جہاں تک کہ حضور صلاس الرشیف لے گئے اندہا جنت الماوا ان چیزوں کی بھی ایک حقیقت ہے مکان اور مکانیت سے ان چیزوں کو بالکل منقطع نہیں کر سکتے ورنہ تو پھر یہ کہ قرآن مجید کی ہر آیت کیا تعبیر کرتے چلے جائیں گے پھر تو ہر چیز استعارہ بن جائے گا نہیں ہے لیکن اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے محدود کسی مقام پر نہیں ہے اس کی کوئی خصوصی تجلی ہے کہ جو کسی مقام پر مرکوز ہے چنانچہ یہی انوار جو ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے اس یق ستا مہا یکشا مہا بتر و ماتوا لقد راہ منایا تب بھی جبکہ اس سدرت المتہا کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا ہم تو یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کیا ڈھانپے ہوئے تھا جس لیے پرانے مجید نے الفاظ استعمال کیے مبہم اس یق سدرتا ماں یکش جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کے درخت کو جو ڈھانپے ہوئے تھا تم کیا سمجھو گے کہ کیا ڈھانپے ہوئے تھا تمہارے سامنے وہ بات بیان نہیں کی جا سکتی اس کو اس کا مشاہدہ کیا ہے حضور نے لدرام آیا تیربل کمرہ وہ دیری کو ڈھپنے والی اللہ کی تجلیات خاصہ تھی اللہ کی تجلیات خصوصی تھیں کہ جو اس وقت نظول فرما رہی تھیں اس دیری کے درخت پر اور حضور نے ان کا مشاہدہ کیا وہی تجلیات کابے پر بھی اس کا ارتقا ہے لیکن یہ کہ در حقیقت یہ تجلی ہے اللہ کی کہ جو مختلف مقامات پر ہو سکتی ہے اسی کا ایک نظول بھی ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک ذات باری رانا کا تعلق ہے اس کے ساتھ کوئی جسمانیت یا اس کے ساتھ کسی جہت یا کسی مقام اس کا کوئی تصور آپ کریں گے تو میرے خیال میں وہ اللہ تعالی کی شان کے شایا نہیں ہے ہمیں یقین رکھنا چاہیے ہوا اب آنا کو تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اگرچہ تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیسے تمہارے ساتھ ہے اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے معیت کو ہم جانتے اللہ ہمارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہم ہوتے وہ واللہ بما تعملون بصیر جب وہ ہر آن ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے تو جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خود دیکھ رہا ہے یہ منطقی جو رب تھے اس کو دیکھیے اس میں کہ وہ تو چشمدین گواہ ہے پھر جب ہر آن تمہارے ساتھ ہے تو وہ تو گویا کہ جو بھی کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے یہ بصیر اور اس کے بعد لفظ آئے گا آگے چل کر دسویں آئے ختم ہوگی و اللہ وما کا خبیر بصیر اور خبیر ہمارا عام تصور تو یہ ہے کہ بسارت جو ہے یہ گویا کے یقین کا آخری درجہ ہے جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو یہ گویا کہ اب آخری درجہ ہے یقین کا کسی شے کے علم کے حصول کا لیکن قرآن مجید میں جو ترتیب آتی ہے یہاں بھی ہے سورت تغابل میں بھی ہے ولہ بما کا ملون بصیر پہلے پھر آگے جا کر فاملو بلّہ رسول الزی انزلنا ولا کا ملون خبیر خبیر بعد میں آتا ہے اصل میں خبر جو ہے وہ ہے اصل شے آنکھ بھی دھوکہ دے دیتی ہے حچمی بےم یارف وبے داری یا خواب جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں صحیح دیکھ رہا ہوں غلط دیکھ رہا ہوں وہ الوژنس بھی ہوتے ہیں بھی ہوتی ہیں لیکن یہ کہ اصل خبر وہ ہے کہ جو انسان کے اپنے باطن کے اندر پہنچ جائے تو بصارت سے یہ خبر کا معاملہ جو ہے یہ در حقیقت قرآن مزید کی ترتیب کو سامنے رکھیں گے تو وہ زیادہ یقینی علم کی تعبیر کا نام ہے لیکن بہرحال بصارت بھی ہے ولہ بات ملون بصیر جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ گویا کہ خود چشمگید گواہ ہے پھر فرمایا لہو ملک سماوات وقت اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی آپ ذرا نوٹ کیجئے چھ آیات ہیں جن کے بارے میں میں نے ارض کیا تھا کہ ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں جو بھی دھوکے لگے ہیں جو بڑے سے بڑے اس کے مسائل ہیں جو بھی فلسفیانہ جو بھی مشکلات ہیں اس کی وہ سب جو ہے ان چھ آیتوں میں حل کیے گئے ان چھ آیتوں میں دو مرتبہ الفاظ آ رہے ہیں لہوم الخت سماوات بلّہ اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ اس تصور کو قرآن مجید کتنا ایمفیسائز کرنا چاہتا ہے وہی بات جو میں نے پچھلی نشست میں مضاحت سے بیان کر دی تھی کہ سارا فساد تو اسی کا ہے کہ انسان حاکم بن کر بیٹھ گیا ہے سارا فساد اسی کا بغاوت اسی کا نام ہے ظہر الفساد و فل پر بلباحت آسمان اور زمین کی حکومت اللہ کے لیے اور اس حکومت کو قائم کرنا یہ در حقیقت اللہ کے ماننے والے کا گویا کہ فرض منصبی ہے اس کے لیے تن منھن لگا دیں ایک لفظ کے اندر چنا چاہے ان چھ آیات کے بعد جب تک مطالبات آئیں گے آمن و رسول ایوان فکو اما کو مستقل فی ایمان اللہ اللہ پر اس کے رسول پر اور لگا دو اور کھپا دو اور خرچ کر دو ان تمام چیزوں میں سے جن میں ہم نے تمہیں اختیار عطا کیا ہے خلافت اور استخلاف عطا کیا ہے تفصیلی گفتگو تو شاید کل ہوگی لیکن یہ انفاق لگانا کھپانا خرچ کر دینا جان کھپانا مال کھپانا اپنی صلاحیتیں اپنی ذہانت اپنے اوقات اپنے آپ کو ہم لگا دینا کھپا دینا کس لیے تاکہ اللہ کا حق اس کو ریسٹور کیا جائے اس کی حکومت کے اندر بغاوت ہو گئی انسان اپنی حاکمیت کے مدعی مل کر کھڑے ہو گئے یہ بغاوت ہے یہ زمین اللہ کی ہے بادشاہ حقیقی وہ ہے اس کے خلاف بغاوت ہے اور بغاوت آج یوں سمجھیے یونیورسل بغاوت ہے دنیا کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں گلوبل سطح پر بغاوت ہے ظہر الفساد و پھر بر نے یہ فساد بر و بہر کے اندرونما ہو چکا ہے آج وہ ہیومن سوورنٹی جو ہے وہ پاپولر سوورنٹی کے کانسیپٹ کے ساتھ جو ہے وہ تو گویا کے تمام انسانوں کے اندر یہ جو نجاست ہے وہ تقسیم کر دی گئی ورنہ پہلے تو کوئی ایک شخص بیٹھا ہوتا تھا ربو کو ملا وہ تھا وہ فرع تھا وہ نمرود تھا لیکن آج وہ ٹنو گندگی جو ہے وہ تولا تولہ ماشا ماشا ہر عام آدمی کو بھی پہنچا دی گئی ہے یہ ہے اصل گمراہی یہ ہے اصل بغاوت یہ ہے اصل فساد اور جو بھی وفادار ہے اللہ کا اس کا تو پھر فرض عین یہ قرار پاتا ہے کہ اس بغاوت کو فرو کرے اس کرم کرے اس بغاوت کو اور اللہ کا حق اللہ کو لوٹائے کہ اللہ کی حاکمیت بل فی ہو تو یہ جو اصل ہے مقصد جس کے لیے کہ پکارنا ہے جس کے لیے کہ انفاق مطلوب ہے اس کو نوٹ کیجئے کہ یہاں پر ایمفیسائز کیا گیا دو مرتبہ لایا گیا گہوملک سماوات وا فرمایا تھا یہد وہ آلاک النشین قریب یہاں فرمایا کیونکہ حکومت کا معاملہ جو ہے اس کے ساتھ ایک تصور لازم ہے وہ حکومتی کیا ہوئی کہ جو مجرموں کو سزا نہ دے سکے اور جو وفاداروں کو کوئی بدلہ نہ دے سکے ان کے لیے کوئی انعامات نہ دے سکے جزا و سزا اگر نہیں ہے اگر معاملات کا فیصلہ کرنے کے قابل نہیں تو وہ حکومت نہیں ہے لہذا یہاں اس پہلو کو نمایاں کیا لہو ملک سماواتے و ل اللہ ترجم اور تمام کے تمام معاملات بالآخر اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے اس کے حضور میں پیش کر دیے جائیں گے آخری فیصلے وہاں مالک یوم دین ہے وہ جدا اور سدا کے دن کا مالک اس روز جو ہے یہ حقیقت منکش ہو جائے گی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے ہٹ جائیں گے فکشف نان کا غیطار. آج ہم نے تمہاری آنکھوں پر سے وہ غیط اور پردے ہٹا دیے ہیں آج تمہیں نظر آ گیا کہ نہیں آ گیا لمن ال ملک لوم کا آج کے دن کس کے لئے پادشاہی ہے تم تو اپنی پادشاہی کے دعوےدار بنے بیٹھے ہوئے تھے لمن آج کس کے لیے پادشاہی ہے لاح ال واحد اس اللہ کے لیے جو الواحد ہے احار ہے چھایا ہوا ہے مستی تمہاری آنکھوں پر پردے پڑ گئے چاجو ہٹا دیے گئے تو یہاں اس کو نمایاں کیا گیا بھائی اللہ ہے اور نوٹ کیجیے تر یہ پھیلے مجبول ہے ترجیو نہیں ہے تر یعنی خاہی نہ خواہی تمام معاملات پیش کر دیے نہ اس لیے کہ فعل مجہول میں وہ تو ایک, ایک وہ ہے عمل کے جو کسی شے پر وارد کر دیا جاتا ہے چاہے اس کے لیے پسندیدہ ہو چاہے ناپسندیدہ ہو تمام کے تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے آخری فیصلے کے لیے اسی کی عدالت میں پیشی ہوگی یو لج نہار یو لار پرانے مجید کی ایک صنعت لفظی کو آپ نوٹ کر لیجیے یہاں بھی اکثر جگہوں پر اس کی مثالیں موجود ہیں کہ الفاظ کا استعمال جو ایک ہی مادے سے ہوں قریب قریب ہوں آپ کو قریب قریب ملے گا جس کی ایک مثال یہاں ہے یا ما یلے جو فل یلے جو ولاجا یلے جو یہ سلاسی مجرت سے ہے مادہ وہی ہے اور باب افعال سے اولجا یو جو کسی شے کا کسی شے میں داخل ہونا یہ ولاجا یلے جو کسی شے کو کسی شے میں داخل کرنا یہ اولجا یو لے جو لاجن باب افعال وہاں آیا تھا یا نمو لے جو سلاسی مجرب سے اللہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں یہاں آ جا یوں لے یولج ہے فی لے جے لفل نہارے جل نہ داخل کرتا ہے رات, دن، رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں یہاں بھی اصل مقصود کیا پہلے اس کو سمجھ لیجئے کیونکہ یہ بھی اصل میں مضمون دوسری مرتبہ آ گیا ہے و بت وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے اگر ہم کہیں نمو تو وناحیہ ہم خود زندہ رہتے ہیں خود مرتے ہیں یہ کفر ہے یہ محجوبیت ہے یہ غفلت ہے یہ اللہ سے برود ہے اللہ زندہ رکھتا ہے اللہ مارتا ہے اللہ جلاتا ہے اللہ مارتا ہے یہی ہدایت ہے یہی معرفت ہے یہی ایمان ہے رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں یہ گویا کہ خود بخود آ رہے ہیں یہ وہ ہمارا سائنٹیفک جو ہے جو ہمارا بینٹ آف مائنڈ بن گیا ہے جس میں کہ ہم سمجھتے ہیں کائنات آٹومیٹیکلی ہی چل رہی ہے بس کوئی قوانین بنائے گئے تھے بنانے والے نے ابتدائے آخری میں کچھ قوانین بنا دیے تھے اب وہ خود بخود وہ نظام چل رہا ہے نہیں یور وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں وہ یورج النحافل اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں تو اصل تو انفیس تو اسی پر ہے جو کچھ ہو رہا ہے بظاہر خود ہو رہا ہے بڑی پیاری بات امام دادی نے لکھی ہے کہ انسان کا جو مشاہدہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ سورج دائمن کھڑا ہو ایک جگہ پر تو روشنی ہوگی ہر چیز روشن ہوگی لیکن شاید انسان کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ روشنی سورج سے آ رہی ہے اس لیے کہ وہ روشنی محسوس ہوگا ہر شہر خود روشن ہے یہ تو سورج جو ہے حرکت کرتا ہے تو سایہ اس کے ساتھ ہے تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ روشنی سورج کی ہے اصل میں سورج غروب ہو جاتا ہے روشنی ختم ہو جاتی تب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ روشنی جو ہے در سورج کی روشنی ہے ورنہ سورج کھڑا ہوتا اور روشن ہوتی پوری دنیا تو ہمیں شاید یہ بغالتا ہو جاتا کہ ہر شہر خود روشن ہے سورج کے روشن کرنے سے روشن نہیں یہی معاملہ ہے کہ جو چیزیں آٹومیٹک ہو رہی ہیں ہمارے سامنے ہم کھانا کھاتے بھوک بٹ گئی ضوف محسوس ہو رہا تھا توانائی آ گئی ہم نے سمجھا اس کھانے میں تاثیر ہے اس سے ہمارا ضوف ختم ہوا اس سے ہمارے اندر قوت آ گئی پیاس لگ رہی تھی پانی پیا پیاس بج گئی تسکین ہو گئی پانی کی تاثیر ہے کہ اس سے پیاس بجھ جاتی ہے اب اللہ ذہن سے نکل گیا ہم محجوب ہو گئے اللہ سے اسی لیے واقعہ یہ ہے کہ معرفت کا معاملہ امام امامدادی نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ جو عقول آلہ ہیں بلند قول جن کو حقائق مستحضر رہتے ہیں ان کا کہنا یہ مار آئے تو شائن قبط وہ قبر تو اللہ قبل ہو میں جس شے کو بھی دیکھتا ہوں مجھے اس شے سے پہلے اللہ نظر آتا ہے اور ایک اقول متبسط آئے جو کہتے ہیں ماں رہے تو شعین قتو ورایت اللہ باہو میں نے جب بھی کسی شے کو دیکھا مجھے ساتھ ہی اللہ بھی نظر آیا اور ایک ہے وہ جو اقول جو عام لوگوں کے ہیں اور معرفت حاصل ہو گئی ہے یہ معرفت کی سب سے نچلی منزل ہے ماں رہے تو شعین قتو و اللہ با کسی شے کو دیکھ کر اللہ یاد آ یہ گوجا کے مارفت کی سب سے نچلی شکل ہے لیکن شہ ہی کو دیکھتے رہے اور اللہ نظر ہی نہ آئے یہ ہے محجوبیت یہ ہے گمراہی یہ ہے اللہ سے اوٹ میں ہو جانا کلّہ رب یوم محجوب ان جیسے قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اوٹ میں ہوں گے محجوب رہ جائیں گے اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ نہیں کر سکیں گے ایسے ہی اس وقت اس دنیا میں وہ محجوب ہے وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے اشیاء کو دیکھ رہے جبکہ حقیقت میں جس کے ذہن میں اللہ موجود ہے ایمان اللہ پر ہے یہ معرفت کسی درجے میں اسے حاصل ہے تو اسے تو ہر جگہ اللہ نظر آنا چاہیے مار آئے تو شاید کب تو اللہ قبلہ پہلے اللہ کا تصور اللہ نے یہ کیا ہے جو کچھ ہوا ہے آج خود نہیں ہو گیا ہے میرے اللہ نے کیا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے ہر چیز مار مارے قین الطاف اور میرے اللہ نے جو بھی کچھ میری جھولی میں ڈال دیا میرے پیالے میں ڈال دیا اس کا لطف و کرم ہے. اس کی آتا ہے اس کی دین ہے اس میں یقیناً خیر ہی خیر ہے یہ وہ مضامین ہے جو سورت تغابن کے حوالے سے ہمارے دروس کے اندر آ چکے ہیں یو لہ لف ال نہارفل اب اس کا مفہوم کیا ہے یہ جزوی سی بات ہے یہ بھی سمجھ لیجئے رات کو دن میں پھرونا دن کو رات میں پرونا ایک تصور تو یہ ہے جیسے کہ ایک تصویر کا دھاگا ہے اس میں دانے پروئے ہوئے ہیں کہ میں اپنی تصویر روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا ایک ایک دانا گر رہا ہے سیاہ دانا گرا یہ رات ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ سفید دانا گرا یہ دن ہے ایک یہ مفہوم ہے اور ایک اصل میں مفہوم یہ ہے کہ کبھی دن بڑھتا ہے رات گھٹتی ہے گویا کہ دن رات میں داخل ہو رہا ہے کبھی رات بڑھتی ہے دن گھٹتا ہے گویا کہ رات دن میں داخل ہو رہی ہے تو یہ یو رج و عقل نہار وج النہار اور آخری الفاظ آج کے درس کے اور یہ جو چھ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور معرفت کے رب کے اس جامعیت کے بیان میں آخری الفاظ میں پھر صفت علم وہو عالیم بذات <الصدور> جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کا جاننے والا ہے ایک تو ہے جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بصیر ہے خبیر ہے واللہ ببا کا ملونا بصیر واللہ اللہ وبا کا لیکن یہی نہیں جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر بخفی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے تو علم خدا بندی کا دیکھیے تذکرہ حضرت دوبارہ گن لیجئے ہوا بے کل شہین علیم و بما تعملون کا ملور بصیر یالم یل جوفی وما و ما یخرو جو منہا وما ما من البنسما ہے وہ ما اور جوفیا اور چوتھے نمبر پر والله علیم بے ذات اس علم خدا بندی کو کتنے مختلف اصول سے کتنے مختلف ڈائمینشنس کے ساتھ اس میں انسائز کیا گیا چنانچہ سورہ تغل کی جو آئٹ نمبر چار ہے وہ اگر یاد ہو اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کو تین اسلوبوں سے ایک ہی آدھ میں بیان کیا گیا یاد اماف استماوات و لرد وہ یارونات و اللہ علیم اس دور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے ہر شے آ گئی اس میں لیکن ایک اور <مرحب> ڈائمینشن وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ کے تم چھپاتے ہو ایک تھرڈ ڈائمینشن جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اور میں وہاں وضاحت کر چکا ہوں خود ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں کیا کچھ ہے وٹ از لرکنگ جو ہمارا سب کانشیس لیول ہے ہماری ہمارے نفس کا اور ہمارے ہماری شخصیت کا اس میں کیا چیز ہے کیا کھپت ہے وہ ہمارے بھی علم میں نہیں ہوتا وہ تو جب کانشیس لیول پر آئے گا تب ہمیں احساس ہوگا ہمارے اس سب کانشیس لیول کو بھی اللہ جانتا ہے وہ عالیم بذاتی سدور یہ تھرڈ ڈائمینشن اللہ کے علم کی آخری بات ارض کر رہا ہوں یہ جو چھ آیات ہیں اس سورہ حدید کی یہ اولین مصبحات میں سے ہے ام مصبحات مصبحات میں سے آخری سورہ تغابل ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں ایمان کے مباعث میں وہاں چار آیات میں ان میں سے بعض مضامین تکرار کے ساتھ آئے ہیں. علم اور قدرت کا بیان اللہ کی حکومت کا بیان یہ تینوں تو وہاں بھی آئے ہیں البتہ جو فلسفیانہ مضامین ہے وہ صرف یہی ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن اور مارکم باکم نما کم یہ در حقیقت فلسفہ وجود پر معرفت خدا بندی کی اس سطح پر بلند ترین منزل ہے یہ صرف اسی مقام پر پرانے مجید میں بحث آئی ہے بارک اللہ علی ملکم فرقر عظیم و نفانی ویا کم بلآیات وزر حکیم